یا نبی اللہ ولی کا و یا نور اللہ سعادت الدارین میں ہے ایک بار سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار باعطائے پر ورد غیبوں پہ خبردار صاحب امام پور انوار صاحب پسینہ اے خوشبودار ممبائے انوار تعالی علیہ وسلم علیہ کے دربار گوہر بار میں دو شخص حاضر ہوئے ایک شخص نے دوسرے پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے چنانچہ دوسرے شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی اس پر مدعا علی جس پر دعوی کیا گیا تھا اس نے عرض کی رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم مہربانی فرمائیں آپ اون کو طلب کر لیں اور اس سے حقیقت حال پوچھ لیں مجھے اللہ ازاجل کی ذات پر کبھی امید ہے کہ وہ اونٹ کو قوتِ گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا لہذا دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم صادر فرمایا اونٹ حاضر ہوا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ میں کون ہوں ناجرا کیا ہے اونٹ بول اٹھا آپ اللہ عز و جل کے رسول بر حق ہیں آل صلی اللہ تعالی وسلم, آل وسلم اس میرے مالک کا ہاتھ کتنا نہ فرمائیں یعنی نہ کاٹیں کیونکہ مدعی دعوی کرنے والا چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں دعا یہ منافق ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی والی دشمنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے پیارے صحیح کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنا ہے سرکاری نامدار دو عالم کے مالک مختار غیبوں پہ خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے استفسار فرمایا یعنی پوچھا کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ اللہجل نے آپ کو اس مصیبت سے بچایا ارض کیا میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے بس ایک عمل ہے اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ تعالی وال فرمایا آپ اپنے اس عمل پر قائم رہیں یعنی درود و سلام پڑھتے رہیں اللہجل آپ کو جہنم سے اسی طرح بری فرما دے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے بڑی فرمایا ہے جو پڑھے گا صاحب لو لاک پر ہر دم درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا انشاء اللہ حمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین کرامت اولیاء کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ کو ایک بار پھر اس میں مرحبہ کہتے ہیں آج انشاءاللہ شاء اللہ عز وجل اولیاء کرام کی شان اس انداز سے بیان کی جائے گی کہ ان کے لیے شیر خار بچے گواہیاں دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ کی یہ شانیں ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ان کے صدقے سے اللہ تعالی گونگوں کو بھی قوت گوجا عطا تا فرما دیتا ہے ان شاء توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ والوں سے اولیاء کرام سے اللہ کے نیک بندوں سے اور بھی محبت بڑھ جائے گی جی انشاءاللہ اللہ اور رحمت کا نزول تو سبحان اللہ روایت میں ہے ان کا ذکر صالحینہ تنزل الرحمہ جب نیکوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت چھما چھم چھما چھم برستی ہے چنانچہ صحیح مسلم شریف جو حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے اس میں ایک حدیث پاک ہے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے حضرت سعید نب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سعید والآخرین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین رسول الصقل محبوب رب والمغربین عز و, و صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں پنگھوڑے میں پالنے میں جھولے میں صرف تین بچوں نے کلام کیا گفتگو کی نمبر ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علام نبی والسلام و رضی اللہ تعالی عنہ اور جریج نے تیسرے بچے کا تذکرہ حدیث پا کے آخر میں آئے گا جریج ایک عبادت گزار شخص تھے انہوں نے ایک معبد یعنی عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو ماں آئی اور آواز دی جیج اب جریز دل میں سوچنے لگے یارب حضد اجل ایک ترماں ہے ایک طرف نماز ہے اب نماز پڑھتے رہے ماں چلی گئی دوسرے دن پھر ماں اسی وقت آئی جب جوریج نماز ادا کر رہے تھے ماں نے آواز دی جوریج نے کہا یارب حضد اجل ایک طرف ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے آپ نماز پڑھتے رہے ماں پھر چلی گئی اگلے روز ماں اسی وقت آئی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ماں نے کہا جریز جریز پھر دل میں سوچنے لگے یارب عزہ اجل ایک طرف ماں ایک طرف نماز ہے آپ نماز میں مشغول رہے ماں ناراض ہو گئی کہا اللہ عزہ اجل جب تک یہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے اس پر موت تاری نہ کرنا بیٹھے بیٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اب ماں نے جو بدوا دی اس کی قبولیت کس طرح ظاہر ہوئی کیا سلسلہ ہوا یہ سنیے بنی اسرائیل کے لوگوں میں جریج کی عبادت کا بڑا شہرا تھا بڑا چرچا تھا بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی اس نے لوگوں سے کہا اگر تم چاہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں چنانچہ وہ بدکارہ جیج کے پاس پہنچی اور اپنی طرف مائل کرنے لگی مگر جریج نے اس بدکار عورت کی طرف توجہ نہیں فرمائی ایک چرواہا جو کہ جریج کے ماربت یعنی عبادت خانے کے قریب ہی رہتا تھا اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی نفس کی دعوت دی چرواہے نے اس سے اپنی خواہش پوری کے لیے منہ کالا کیا وہ بدکار عورت حاملہ ہو گئی جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے لوگوں سے کہا یہ جریج کا بچہ ہے لوگوں نے سنا تو لوگ کیش میں آگئے انہوں نے جریج کو مائبس سے یعنی عبادت خانے سے نکالا اور عبادت خانے کو کیئرسنیس کر دیا گرا دیا اور جریج کو مارنا شروع کر دیا جریج نے پوچھا تمہارے اس ہنگامی کی وجہ کیا ہے کیوں توڑ فوڑ کر رہے کیوں مجھے مار رہے لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے جنا کیا ہے اور یہ تمہارا بچہ ہے جرجنے کا بچہ کہاں ہے لوگ بچے کو لے کر آئے تو جرجنے کا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو آپ نے نماز پڑھی فارغ ہوئے بچے کے پاس تشریف لائے اور اس نو زائدہ اس پیدا ہونے والے بچے کے پیٹ میں آپ نے انگلی چبوئی اور فرمایا بچے بتا تیرا باپ کون ہے یہ سنتے ہی وہ بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا اولیاء و انبیاء کے سردار رب کے راجدار باغائے پروردگار دو عالم کے مالک و مختار وسلم اللہ تعالی علی وسلم علیہ نے فرمایا پھر لوگ جریج کی طرف مڑے انہیں بوسے دینے لگے چومنے لگے خصول برکت کے لیے چھونے لگے عقیدت سے کہنے لگے ہم آپ کے لیے سونے کا معبد بنا دیتے ہیں آپ کا عبادت خانا سونے کا بنائیں گے فرمایا نہیں تم اس کو اسی طرح مٹی کا بنا دو پھر لوگوں نے ویسا ہی بنا دیا تیسرے نوزائدہ بچے کے کلام کا قصہ یہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا اتنے میں ایک شخص عمدہ سواری پر اچھی پوشاک پہنے میں گزرا اس دودھ پیتے بچے کی ماں نے کہا یا عزوجل میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے جیسا یہ شخص شان و شوقت کے ساتھ آلہ سواری پر جا رہا ہے وہ دودھ پیتا بچہ دودھ پینا چھوڑ کر اس شخص کی طرف مڑا اور دیکھنے لگا اور کہنے لگا یا اللہ عزاج مجھے اس جیسا نہ بنانا یہ کیا پھر وہ اپنی ماں دودھ پینے لگا اس ادیسے پاک کے راوی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ عزا وج اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی, کی طرف دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک انگشتے سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈال کر انگلی کو چوستے ہوئے بچے کے دودھ پینے کی حکایت کر رہے تھے پھر عورت اور شیر شیرخار بچے کا گزر ایک باندی ایک کنیز سے کے پاس سے ہوا لوگ اسے مار رہے تھے کہہ رہے تھے ت نے زنا کیا تو نے چوری کیے وہ کنی جواب میں کہہ رہی الوکیل مجھے اللہ عز و جل کافی ہے اللہ اچھا کارتاز ہے اس بچے کی ماں نے کہا یا اللہ عزل میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس باندھی کی طرف دیکھا کہا یا اللہ عز و جل مجھے اس جیسا بنانا اب ماں اور بیٹے میں مناظرہ شروع ہو گیا ماں نے کہا ہے منڈے اس کا سرمنڈا ہوا سر پر بال نہیں ہوں گے نا اے سر منڈے ایک شخص اچھی حیثیت سے گزرا اچھا لباس اچھی سواری میں نے کہا یا اللہ عزوجل میرے بیٹے کو جیسا بنا دے تو نے کہا یا اللہ عزوجل مجھ کو اس کی مسل نہ بنا اور وہ لونی جس کو لوگ مار رہے تھے کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا تو چوری کی میں نے دعا کی یا اللہ عزوجل میرے بیٹے کو اس طرح نہ کرنا تو تون نے کہا یا اللہ عزوجل مجھ کو اس کی مثل کرنا بچے نے ماں سے کہا ماں وہ شخص جو اچھی پوشاک بہترین سواری پر سوار تھا وہ ظالم شخص تھا تو میں نے دعا کی یاد لو عزل مجھ کو اس جیسا نہ بنانا اور جس باندی کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ت نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا وہ کہہ رہے تھے توں نے چوری کی حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی اسی لیے میں نے دعا کی یاد لو ازل مجھ کو اس جیسا بنا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ہی وبارک وسلم مٹھی مٹھی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین صحیح مسلم شریف کی سردی سے پاک سے جو مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں وہ نقطہ کہتے ہیں نا اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں مدنی پھول تو جو مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں آئیے انہیں چننے کی کوشش کرتے ہیں ماں کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہیں لہذا ماں کی خدمت کرنی چاہیے ماں کی تعظیم کرنی چاہیے ماں کی مدد کرنی چاہیے اپنی کمائی میں سے ماں کو حصہ دینا چاہیے ماں کی دعائیں لینے چاہیے یاد رکھیے ماں نے خوش ہو کر دعاؤں سے نواز دیا تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا ماں کے ساتھ بدتمیزی بدتہزیبی آواز کی بلندی نظروں کا ملانا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دینا ماں کے جائز کام بھی نہ کرنا یہ وہ افعال ہیں کہ اس میں ماں کی ناراضی کا خوف ہے اور یاد رکھیے ماں ناراض ہو جائے بدعا کر دے تو دنیا اور آخرت میں بیڑا غرق ہو سکتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ باپ کے حق سے ماں کا حق زیادہ ہے اور یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوا کہ ماں کو اپنی اولاد کو بدوا نہیں دینی چاہیے ماں کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں تو اس لیے یہ تربیت کا مدنی پھول ہے ان ماں کے لیے جو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بات بات پر کوستی رہتی ہیں بدوائیں دیتی رہتی ہیں تو ایسے موقع پر جب اولاد تنگ کرے صبر کرنا چاہیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے اگر آپ کی بدوا قبول ہو گئی اس سے کوئی بیماری لگ گئی تیری ٹانگ ٹوٹ جائے واقعی ٹوٹ گئی تو پھر چل جائے گا آپ کو تیری جنازہ گھر پر آئے واقعی واقعہ گیا تو پھر ماں صدمے سے بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اس کو قرار نہیں آتا ساری زندگی تو اپنی اولاد کو بدعائیں نہیں دینی چاہیں صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ علیہ کبھی بھاری شریعت میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے اگر نفل نماز میں والدین یا دادا دادی بے خیالی یعنی معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں پکاریں آواز دیں تو نفل نماز توڑ دیں اور ماں باپ یا دادا دادی کی آواز پر لبئی کہے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور بعد میں چونکہ نفل نماز ہے اس تو بھی اب اس میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس کا عیادہ کرنا پڑے گا یہ واجب ہے غور فرمائیے کیسا خوشبودار مدنی پھول ہے کہ ماں باپ کی شان و عظمت کیسی ہے کہ نفل نماز میں ماں باپ کو پتہ نہیں کہ بچہ بچی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اگر پکارے تو نماز توڑ کر ماں باپ کی بات کا جواب دینا پڑے یہ تو ماں باپ کی بات ہے تو آکا کی شان و عظمت کیا ہوگی بڑا خوش نما مسکراتا خوش رنگ دار مشک بار مدنی پھول چنانچہ بخاری شریف میں ہے حضرت سیدنا سعید بن مائل رضی اللہ تعالی فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے پکارا یعنی آواز دی میں نے جواب نہ دیا میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا کی یا رسول اللہ عز و وصل اللہ وصل علی وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا فرمایا کیا اللہ وجل نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول عز و صلی اللہ تعالی علی وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ پارا نو سورہ انفال ایٹ نمبر ترجمہ اے کنزول ایمان اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے خلیفہ علیہ حضرت مفسر قرآن صدر اللہ فاضل سید علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن ان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے سوال اللہ سوال اللہ, سوال اللہ تو یاد رکھیے اس صورت میں صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی تو جہاں سے نماز میں آقا نے بلایا نماز چھوڑ کر آقا کی بارگاہ میں حاضری پھر دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر دیں یہ شان رسول ہے سعال اللہ سعال اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کی سچی محب نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا جریز رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالی نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کے لیے دودھ پیتے بچے کی گواہی دی گئی دودھ پیتے بچے نے گواہی دی اچھا آپ نماز مختصر کر کے مکمل کرتے ماں کی بات سن لے یہ بھی تو ہو سکتا تھا باقی نماز باقی نوازی بعد میں پڑھ لیتے لیکن انہیں کھٹکا یہ تھا خدشہ یہ تھا کہ ماں کہے گی کہ عبادت خانے کو چھوڑ گھر آ جا تو پھر کہیں دنیا کی رنگینیوں میں ذمہ داریوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم نہ ہو جاؤں اس لیے آپ نماز پڑھتے رہے حضرت سعیدنا جریج رضی اللہ تعالی کے واقع والی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جو ہم نے سنی اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت بھی ملا ہمیں نا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ رحم اللہ کی کرامات ان کے اختیار سے ہوتی ہیں ان کے طلب کرنے سے ہوتی ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ بچہ کہاں اور بچے کے پیٹ میں انگلی چبوئے کے بتا تیرا باپ کو انہیں اسی طرح حضرت آصف بن رضی اللہ تعالی انہوں نے تخت بالقیس جو کہ بہت دور دراز مقام پر تھا اور بہت لمبا چوڑا بہت وزنی تھا تو آپ نے فوراً حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جینا علیہ سلاط وسلام کے بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تو اولیاء کرام کی کرامت ان کے اختیار ان کے طلب سے بھی واقع ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بغیر طلب کے بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے مثلاً حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعنہ جو حضرت سعید عیصہ رح اللہ عل نبى جینا علیہ صلاحت اسلام کی والدہ ماجدہ تھی ان کے پاس جنت سے پھل آتے تھے بے موسم کے پھل آتے تھے یہ ان کی بغیر طلب کے آتے تھے تو اولیاء کرام کی کرامات ان کے طلب سے بھی ہوتی ہیں ان کے اختیار سے بھی ہوتی ہیں ان کے طلب کے بغیر بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور کیا شان ہے سبحان اللہ ولیوں کے شہنشاہ مشكل كشاہ حاضرت روا والے پیا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حسینی قدیثہ الربانی کی کہ جن کے بارے میں علما فرماتے ہیں کہ آپ جب چاہتے کرامت ظاہر فرما دیتے تھے اس دور میں جو آپ کا دور مبارک ہے مبارک اور اب تک کسی ولی سے بھی اتنی کرامات کا ظہور واقع نہیں ہوا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اچھا کسی کو یہاں وسوسہ آ سکتا ہے کہ وہ تو ولی اللہ تھے نیک تھے عبادت کرنے والے تھے ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ ان پر الزام لگا اور وہ آزمائش میں پڑے ان کا عبادت خانہ گرا دیا گیا لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ والوں پر آزمائشیں آتی کس لیے آتی ہیں ان کے دراجات کی بلندی کے لیے آپ مسلمان پر بھی آتی ہیں بظاہر بے قصور ہونے کے باوجود آفات آتی ہیں بلیات آتی ہیں بیمار ہو جاتا ہے آدمی اس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ گنا مٹائے جائیں دراجات بلند کیے جائیں انبیاء پر بھی امتحانات آتے ہیں صحابہ پر بھی آتے ہیں دیکھیں شہدا کربلا پر کیسے امتحانات ہیں خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کو کفار نے کس طرح پریشان کیا حضرت سیدنا سعاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رعفر رحیم علی عبدالفلا وط اسلیم سے دریافت کیا گیا کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں آقا علی سلاط و نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام پھر ان کے بعد جو افضل ہیں پھر ان کے بعد جو افضل ہیں یعنی حسب مراتب رتو کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ آفت میں بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی سخت ہوگی اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ شخص جس پر آزمائش آتی یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا یہ جامع ترویزی کی حدیث پاک کا میں نے خلاصہ کیا حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو اللہ رب العزت کی مشیت سے ہوتا ہے نیک بندے صبر کر کے اجر کے خزانے سمجھتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ میں راضی تے میں سکھ نو چل نہیں میرا محبوب میرے دکھی ہونے پر خوش ہے تو پھر میں سکھ کو چین کو بھار میں یعنی چولے میں ڈالتا ہوں سلو الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد ایک مدنی پھول یہ بھی حاصل ہوا کہ اللہ تعالی مصائب اور مشکلات میں اپنے اولیاء کے لیے اس کا مخرج اور حل پیدا فرما دیتا ہے اللہ والوں کے لیے مشکلات کا حل بھی نکالا جاتا ہے دیکھیں کیسا حل نکلا کہ اول لوگوں نے عبادت خانہ الزام لگا عبادت خانہ گرا آپ کو لوگوں نے مارا مگر اللہ نے کیسا حل نکالا کہ ان کے لیے جو اللہ کے ولی تھے حضرت جریج رضی اللہ تعالی ہو ایک دودھ پیتے بچے سے ان کی پاکی کی گواہی دلائی گئی سوال اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو مشکلات سے نکال لیتا ہے چنانچہ پارہ اٹھائیس سورہ طلاق کی ہائٹ نمبر دو اور تین ارشاد ہوتا ہے وہ مئی یق یج الخر زک ہُن ہری فلا ٹسیب قدر ترجما کنز ایمان اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے مٹے مٹے بھائی ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کیا کہ مصائب و مشکلات کے وقت اللہ تعالی سے دعا کرنا مستحب ہے جب بھی مشکلات آئیں ہمیں اپنے پاک پروردگار بار گاہ پر انوار میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے چاہیے بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اس کو مشکلات سے پریشانیوں سے نکال دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو نب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے جنابی رسول اللہ عز و جل و صل اللہ وعلیہ وسلم و نے فرمایا ایک شخص کسی جنگل میں تھا اس نے ابر سے یعنی بادل سے ایک آواز سنی فلاں کے باغ کو سیراب کر وہ بادل ایک کنارے کو ہو گیا اور اس بادل نے پانی سنگستان میں گرایا جہاں پتھر ہی پتھر تھے ایک نالی نے وہ سارا پانی لیا اور وہ شخص پانی کے پیچھے ہو لیا ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باغ میں کھڑا کھرپے سے پانی پھیر رہا ہے اس پانی کو اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے آنے والے شخص نے کہا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا فلاں یہ وہی نام تھا جو اس شخص نے بادل سے سنا تھا اس نے کہا اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اس نے کہا میں نے اس بادل سے جس کا پانی تو اپنے باغ کو دے رہا ہے ایک آواز سنی جو تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر تیرا عمل کیا ہے کہ تیرا نام لے کر پانی بھیجا جاتا ہے اس نے جواب دیا جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے اس میں سے ایک تہائی خیرات کرتا ہوں ایک تہائی میں میں اور میرے بچے کھاتے ہیں ایک تہائی بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری پیاری باتیں میر شر مشک جل تین صفحہ اسی کیاسی پر لکھتے ہیں ان میں چند یہ بھی ہیں وہ شخص جس نے فرشتے کی آواز بادلوں سے سنی وہ اس زمانے کے اولیاء میں سے ہوگا بادلوں کی گرج فرشتوں کی آواز ہی ہوتی ہے جو بادلوں کو احکام دیتا ہے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بادل پر فرشتہ مقرر ہے جس کے حکم کے بادل آتے جاتے برستے اور کھلتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نیک بندوں کے توفیل بدوں پر بھی بارش ہو جاتی ہے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے ساندہ عزاجل اس نیک بندے کی کیسی عزت افزائی کی گئی اس ولی اللہ کی کیسی عزت افزائی کی گئی کہ پانی ایک پتھریلے علاقے پر برسایا گیا پھر اسے ایک نالی میں جمع کیا گیا اس نالی کے ذریعے اس کے باغ میں پانی پہنچایا گیا خود بادل اس باغ پر نہ برسایا گیا اس باغ کے ساتھ والے کھیتوں کو بھی اس کے تو پھیل پانی مل گیا ہوگا معلوم ہوا کسی کی چھپی نیکیاں پوچھنا کہ خود بھی وہ نیکی کرے یہ پوچھنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اس شخص نے آ پوچھا نا ابھی آپ کی کیا نیکی ہے کیا آپ کا نام لے کر برسات ہوتی ہے تو کسی کی نیکی پوچھے اس نیت سے کہ یہ نیکی مجھے معلوم میں بھی کروں تو اس پوچھنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بعد میں پانی برسا جب اس سے اس کی نیکی پوچھی گئی تو اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں صرف یہ ہے کہ اپنے باغ کی پیداوار گناوں میں خرچ نہیں کرتا اپنے بچوں سے نہیں روکتا اللہ تعالی کا حد نہیں بھولتا ساری پیداوار ایک دم خرچ نہیں کرتا اس نیک شخص کا اپنا تہائی مال خیرات کرنا نفلی صدقہ تھا مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوما اپنی خفیہ نیکیاں کسی کو بتانا اس لیے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے یہ ریا نہیں ہے یہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ تبلیغ ہے فخر نہیں بلکہ اللہ تعالی کا شکر ہے مٹے موٹے اس ٹائم میں دیکھا آپ نے اللہ والوں کی رب کے بارگاہ میں کتنی عزت ہے کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے پانی بھیجا جاتا ہے ان کی کھیتوں کی سرابی کے لیے سبحان اللہ اللہ والوں کی اللہ کے بارگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے کہ ان کے لیے بچوں کی گواہیاں ہوتی ہیں سبحان اللہ ایک اور کرامت سنی اور ایمان تازہ کیجئے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر اللہ کے ولی میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمت اللہ الباری کی خدمت نوری میں حاضر ہوئی عرض کی حضور بچہ بولتا نہیں گا حضرت میاں شیر محمد شرخ پوری علی رحمۃ اللہ الباری نے بچے کو فرمایا بیٹا ارشاد فرمائیے آپ کا نام کیا ہے یہ سنتے ہی بچہ بول تھا اور اس نے اپنا نام بتا دیا حضرت میاں شیر محمد شرخ پوری علی رحمۃ اللہ الباری نے ارشاد فرمایا اے خاتون آپ تو ارشاد فرماتی نہیں بولتا نہیں یہ تو بولتا ہے عرض کی حضور یہ آپ کی برکت ہے آپ کی کرامت ہے یہ بول پڑا ورنہ تو یہ گونگا تھا اللہ زمجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم احمد اسی طرح جامع کرامات اولیا میں کرامت ہے امام شعرانی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں حضرت سیدنا احمد بن رفاعی علی رحمۃ اللہ القوی اولیاء اللہ میں سے تھے کرامت بے شمار ان کی ایک کرامت یہ تھی آپ کی بات قریب والوں کی طرح دور والے بھی سن لیا کرتے تھے آپ کے قریبی گاؤں کے لوگ بھی چھتوں پر بیٹھ جاتے اور آپ کی باتیں سنتے سمجھتے یہاں تک کہ گونگے اور بہرے جب آپ کے پاس آتے تو اللہ قادر عز و قادر از وجل ان کے کان آپ کے کلام کے لیے کھول دیتا حضرت سید بدبی علی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ایک فقیر بےکستہ بے بستا اس کی زبان اٹھارہ سال سے بند تھی بالکل بول نہیں سکتا تھا گھر والے اس سے آپ کی خدمت میں لے آئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر عرض کی ہمارا مقصد یہ کہ اللہ سے قوت گویا یتھا فرما دے یہ بولنے لگے فرمائے تو اللہ کریم ہی کو قدرت ہے ارض کی حضور مہربانی فرمائیں اس پر توجہ کر دیں یہ بولنے لگے فرمایا آج رات جا کر حضرت بدنی کے دربار میں جا صبح ہو تو اسے ہمارے پاس لے آؤ تو چلا گیا صبح ہوئی اسے لا کر آپ کے پاس بٹھا دیا آپ نے اسے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ تو اس نے تین مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ تعالی نے ان بزرگ کی برکت سے اس گونگے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی اللہجل کی ان پر رحمتوں ان کے سد کیا آپ کی ہماری بے حصا مغفرت ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے سینے میں عظمت اولیاء بڑھانے کے لیے اولیاء کی محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی محلہ اپنا لیجیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے آئیے میں اس کی بہار بھی ارد کر دوں باؤ مدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کوئٹہ میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا تین روزہ اجتماع تھا ایک بہرے اسلامی بھائی نے ہاتھ و ہاتھ تین دن کے مدنی قافلے میں آشقان رسول کے ساتھ سفر کی سادت حاصل کی الحمدللہ للہ یہ عزا دوران سفر ہی اس بہرے اسلامی بھائی کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت بحال ہو گئی اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح سننا شروع ہو گیا کان بہرے ہیں گھر رکھو رب پر نظر ہوگا لطف خدا قافلے میں چلو دنیاوی آفتیں اخروی شامتیں دور ہوں گی ذرا قافلے میں چلو آزبا. اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سن و تبر ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے اور وہاں سے جو مدنی قافلے مختلف شہروں میں مختلف گاؤں میں تین دن کے لیے بارہ دن کے لیے تیس دن کے لیے سفر کرتے ان کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے ان شاء اللہ عز و جل اس کے برکت سے دنیا اوقرات کی پریشانیاں دور ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی اتباع نصیب فرمائے امین بجاہ ہند الامین صلی اللہ تعالی وال